پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزق کو دیکھو گے تم تمون پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ این ال یقین آ جائے گا تم نانی پھر اس روز تم سے شکریہ نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی